صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً اما بعد توحید حاکمیت طاغوت اور حکمرانوں کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا اضالہ درس جاری ہے اور آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا کہ دو یا تین بڑی بڑی غلط فہمیاں یا چار بھی ہو سکتی ہوں بیان کروں میں نمبر ایک پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ فرما برداری کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ حکمران قریش میں سے نہیں ہے اور خلافت تو صرف قریشی امیر کے لیے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس تبع لقریش في هذا الشأن متفق العلیہ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تاپے ہیں قریش کے خلافت کے معاملے میں قریش یعنی کے آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا خلافت اور حکمرانی کے تعلق سے اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزال الامر في قریش ما من اثنان متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امر یعنی خلافت کا امر جو ہے خلافت کا معاملہ جو ہے یہ صرف قریش میں رہے گا اگرچہ قریش میں سے دو کیوں نہ رہ جائیں تو دونوں میں سے ایک کو امیر بنانا ایک کو خلیفہ بنانا یہ بھی صحیح بخار مسلم کی روایت ہے میری گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور صحیح بخار مسلم میں جو رسم الجماعت کے نزدیک چوٹی کی صحیح کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی لیکن ان احادیث کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے یا لاپرواہی ہوئی ہے اور یہ شرط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک شرط لگائی ہے قریش کی اگر اس شرط کو سمجھا جائے تو بات آسان ہو جائے گی خلافت کیسے ہوتی ہے یہ امت میں خلیفے کیسے بنے اگر اس بنیادی مسئلے کو ہم سمجھ لیتے تو یہ غلط فہمی کبھی آتی ہی نہیں خلافت کا طریقہ جو ہے یا تو پہلا خلیفہ جو ہے دوسرے کو منتخب کر کے جاتا ہے یا پہلا خلیفہ چند نام دے کے جاتا ہے اور امت کے لئے چھوڑ دیتا ہے ان چند ناموں میں سے ایک کچھ خلیفہ بنا لے اور چن لیا جائے تیسرا طریقہ ہے اگر کوئی شس غلبے سے اپنی طاقت سے کسی جگہ پر حکومت کر لیتا متمکن ہو جاتا ہے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے جہاں تک نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صرف قریش میں ہونا چاہیے یہ تب کی بات ہے جب اختیار ہو جب امت والے خود چناؤ کریں جو پہلے دو مرحلے تھے یعنی اپنے بعد والے میں کسی کو بنانا ہے تو وہ اسے قریشی ہونا چاہیے یا اگر آپ نے کسی کا نام دینا ہے تو ان سب کو قریش میں سے ہی ہونا چاہیے لیکن جب معاملہ ہوتا ہے زبردستی کا اور غلبے کا یہاں پر اختیار نہیں رہتا یہاں پر فرم برداری کے اس کوئی اور راستہ نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں علماء کے بعض اقوال تاکہ بات وعلیکم السلام رحمۃ اللہ بات آسان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص غالب ہو جائے کسی جگہ پر اور متمکن ہو جائے تو اس کی بیعت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ قریش میں سے نہ ہی ہو وہ خلیفہ بن جاتا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اجماع بیان کرتے ہیں فتح الباری میں جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر نو میں سات ہزار ترپن سیون تھاؤزینڈ اینڈ ففٹی تھری کی شرح میں وہ فرماتے ہیں قال ابن بطال ابن بطال بطال نے فرمایا اجمع على الفقاف پا السلطان فقہا کا اجماع ہے کہ ایسے حکمران کی فرما برداری واجب ہے السلطان المتغلب جو سلطان جو حکمران طاقت کی بنیاد پر غلبہ حاصل کر لے کسی جگہ پر والجہاد الجہاد میں صرف فرم برداری نہیں واجب بلکہ اس کے ساتھ جہاد کرنا بھی واجب ہے وہ القاعد ابو خی امن الخو اس حکمران کے فرما برداری اس سے بہتر ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور نکلا جائے اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الائمه مججمعون من كل مذهب ہر مذهب کے اماموں نے اجماع کیا ہے اس مسئلے پر ان من تغلب على بلد او بلدان کہ جس نے غلبہ حاصل کیا ایک ملک پر یا ایک کے زیادہ ملک پر یہ ایک سے زیادہ ملک پر لہو حکم الامام فی جمی الاشیاء اس شخص کے لیے امام اور خلیفہ کا حکم ہوگا ہر چیز میں فرما برداری میں اور اس کے علاوہ ہر چیز میں یہ عدر السنیہ جلد نمبر سات سفر نمبر دو سو انتالیس اور یہ اجماع جو ہے یہ مطلق ہے اس کی قید نہیں ہے قریشی کی اجماع جو علماء نو کے مطلب اور اس کی تعید میں اس اجماعہ کی کہ اگر حکمران قریش میں سے بھی نہ ہو تو اس کی بیعت واجب ہو جاتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری اور غلط بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وسیعت کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہ اپیل کہ میں سمع سمپاہ پر عمل کروں فرما برداری کروں اس حکم حکمران کی و مجدع الاطراف اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں رہو جس کے اطراف کٹے ہوئے ہوں اطراف کہتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں شکل بھی اس کی بھیانک ہے کالا سیاہ حبشی ہے نہ اس کی جسامت ہے نہ اس کی شکل ہے نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اگر وہ غلبہ اس نے کسی ذریعے سے حاصل کر لیا ہے کسی طاقت کی بنیاد پر تو اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے اب اس حدیث کو پہلی والی حدیث سے اگر ہم ملا لیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا تواد ہے نوید بلّہ دونوں میں نہیں پہلی حدیث میں اگر اختیار ہے آپ لوگوں کا تو قریشی کو آپ چنے دوسری روایت میں اگر اختیار نہیں ہے اور زبردستی سے اگر کوئی حاکم بنا ہے تو کوئی بھی ہو آپ نے اس کی فرم برداری کرنی ہے اور صحیح مسلم میں دوسری روایت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں علیکم عبد مجدہ آخر تک آخری فاض حدیث کی یقودکم بکتاب کی کتابی فسما اگر کوئی بھی حکمران آئے جو تمہاری قیادت کر رہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق تو اس کی فرم واجب ہو جاتی ہے امام نوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر چار سو انتیس میں حضرت اور امام اللہ اور حبشی غلام کی امامت اور حکمرانی کا تصور ہم کرتے ہیں اس وقت جب بعض امام اسے اپنا خلیفہ بنا لے یا او تغلبت ہی اتبا ہے یا وہ کسی ملک پر قابض ہو جائے اپنی طاقت کی بنیاد پر اختیار کے ساتھ ابتدا ان اگر چناؤ ہے تو عبد حبشی کو آپ کبھی بھی اپنا خلیفہ نہ بنانا اگر چنا ہے اختیار ہے تو بل شرط وہاں الحریہ تو اس کی شرطوں میں سے شریت ضروری ہے آزادی ضروری ہے بات سمجھے کہ نہیں یعنی جہاں پر چناؤ کی بات ہے تو قرشی ہونا آزاد اور قرشی ہونا یہ دونوں شرطیں ہونا یہ شرط ہے یہ ضروری ہے اگر چناؤ نہیں ہے زبردستی ہے پھر کوئی بھی حکمران کیوں نہ ہو اور یعنی کم سے کم درج اگر آپ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی غلام حبش غلام آپ کا امیر بن جائے اس کی بھی اپنا آپ پر واجب ہو جاتی ہے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فل وفول غلط پر اگر ہم یہ فرض کریں کہ ایک حکمران ہے جس نے اپنے غلبے سے طاقت سے قبضہ کر کہ اس ملک پر لوگوں پر اس کی حکمرانی ہو گئی من العرب او وہ عرب میں سے بھی نہیں اب دیکھیں یعنی قریش کو دور کی بات ہے عرب میں سے نہیں عجم میں سے کوئی ہے بل كان عبدا حبشيا عجم ابن هي بلكي عبدي حبشي بيها انا عربي هيك ترى قريشي في عربي في عربي نيه اجمي في عبد حبشي هاي. جو سب سے اخر درجا ہے فعلينا ان نسمع ونطيع تہم پر واجب ہے فرما برداری کریں شرح رياض الصالحين جلد نمبر 6 صفہ نمبر 385 اور اس میں ایک قاعده بھی در المف مقدمے والے جلب المصالح کہ اگر ایک چیز میں ایک عمل میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے تو اس اچھائی کو ہم چھوڑ دیں گے برائی نہیں ہونے دیں گے اب اچھائی تو یہ کہ آج حکمران کوئی قریشی ہوتا ہے جیسے کہ نبی الحمد اللہ کا فرمان ہے اور حکم ہے تو یہ مسلحت ہے کہ نہیں مصلحت ہے لیکن ایسے حکمران کو لانے میں کتنی قتل و غارت ہوگی کتنی امت میں فساد و انتشار ہوگا یہ مقصد ہے اب ایک جگہ پر اچھی چیز ہے خیر ہے اس کے ساتھ ایک شر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور شر خیر سے زیادہ ہے تو ہم اس خیر کو چھوڑ دیں گے اس شر سے بچنے کے لیے جو حالات اس کا سامنا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو اپنے سر و آنکھوں پر رکھ کر اپنا سر خم کر دیں گے اور ایسے حکمران کی فرم برگر ہم ہو اور یہاں پر اور اس قاعدے کی جو میں نے بات کی ہے یہ میرا قول نہیں ہے معافرمانا مانا کوئی لوگ سمجھتے کہ میں قاعدہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں پھر بات کرنا کر دیتا ہوں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام ملموقی جل نمبر تین سفر نمبر بارہ میں اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا اس قاعدہ کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ دوسرا قاعدہ بھی انہوں نے جوڑا ہے لاہج از الشر بما هو شر ممن اب کوئی اجمی یا کوئی حبیش حکران آ جاتا ہے کہ آج کل کے حکران عرب میں سے نہیں قریش میں سے نہیں یہ شر امت کے لیے تو ایک شر کو ہم دور کرنے کے لیے اس سے بڑا شر اگر ہوتا ہے تو اس شر کو چھوڑ دیں یہ بھی قائد اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بن باز کا یہ فرمان جو ہے فتاوا بمباز جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو تین تو یہ غلط فہمی کا ازالہ ہوا کہ ان نصوص نبوی صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کو اگر ہم سمجھیں یعنی تعصب سے دور ہو کر دیکھیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کا فرمان ہمارا نصب العین ہے ہم اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو اب انصاف کی بات یہ ہے اب جب وضاحت ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بھی غلطی ہو جاتی ہے انسان کو سمجھ میں غلطی ہو جاتی ہے انسان زندگی میں کتنی غلطیاں کرتا ہے لیکن اس غلطی پر ڈٹے رہنا اور نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ٹکرانا اور نعوذ باللہ ایک کو آگے کرنے کو پیچھے کرنا یہ کس کس مسلمان کی ضرورت ہو سکتی ہے تو اس میں میرے گزارش ہے اگر آپ کو میرے بات پسند نہیں ہے تو آپ علم، اپنے علما کے فرجور کر کے اس مسئلے کو مزید سمجھیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس مسئلے کا بہترین حل جو ہے عطا فرمائے اگلی غلط فہمی ہے اب یہاں پر دو غلط فہمیاں تھیں ایک یہ کہ قریش میں سے نہیں ہے دوسری یہ ایک انہیں زبردستی قبضہ کیا ہے تو دونوں کی غلط فہمی دو غلط فہم ہے کہ اکٹھے میں نے اضافہ کر دیا ہے اب دوسری غلط فہمی یہ ہے یا تیسری سمجھ لیں آپ کیونکہ دو اکٹھے تھی تو میں نے دو کر دی ہیں اب دوسری غلط فہمی میں تین چار پوائنٹ ہیں ان حکمرانوں کی فرما برداری ہم کیسے کریں ان کی فرما برداری جائز ہی نہیں ہے شرحن ہمارے اوپر وجوہات نمبر ایک ان لوگوں نے کافروں سے اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں اور انہیں اور انہی سے مدد حاصل کرتے ہیں یعنی کافروں سے یہ مدد حاصل کرتے ہیں اور ان سے دوستی رکھتے ہیں اور جو کافروں کی مدد حاصل کرتا ہے تھوڑا تو وہ کافر کا دوست بن جاتا ہے کافر سے دوستی رکھنے والے شخص کی ہم فرم برداری کیسے کریں یہ کام ہم سے نہیں ہوتا اگر وہ اپنی فرم برداری کروانا بھی چاہتے ہیں ایسا حکمران تو اس کو مومن ہونا چاہیے پکا مومن ہونا چاہیے اور پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دوست بھی مومن ہو کافر سے دوستی مومن کیسے رکھ سکتا ہے تو اس میں کافروں کے ساتھ دوستی اور ان سے مدد طلب کرنا اگر کسی ملک پر کوئی مصیبت آ جائے جیسے کہ پچھلے دنوں میں آپ جانتے ہیں یہاں پر مسئلہ ہوا سعودی عرب میں عراق کا مسئلہ ہوا یہ جیسے بھی مسائل ہوئے امت میں اس کے علاوہ بھی کہ کچھ کافر گورنمنٹ کو بلایا گیا تو لوگوں نے کافی اس مسئلے کو دیکھ کر کافی چیخا اور چیخا چلانا شروع کر دیا کہ یہ علماء بک چکے ہیں یہ علماء جو ہیں ان کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہی یہ صرف اپنی ان کو اپنے پیٹ اور اپنے گھر اور گاڑی کی ضرورت ہے انہوں نے امت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا نرض ایسے بہت ساری تہمتیں لگی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ اور اقوال کہ ان علماء نے کیسے فتویٰ دیا اور ہر زمانے میں سلف صالحین کہ کا کیا موقف رہا ہے اس مسئلے میں کہ کیا حکمران سے ضرورت کے وقت مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے بنیادی بات میں کروں کہ حکمرانوں نے جب کسی کافر کو بلایا ہے تو کیا بغیر علماء کی تفجوع کر کے بلایا ہے یا اپنی مرضی سے بلایا ہے ایک یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر حکمرانوں نے علماء کی تفجوع کر کے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر ان کو کوئی قصور نہیں قصور علماء کا ہے اور اگر علماء نے بغیر کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہوئے بغیر صلی صالحین کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی من مانی سے فتوا دیا پھر تو علماء کی غلطی ہے اب حکمران کی غلطی ہے یا علما کی غلطی ہے یا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو پہلی یہ بات ہے بنیادی میں دوسری بنیادی بات ہے اگر حاکم نے یہ عمل کر بھی دیا ہے بغیر علماء کے مشورے سے تو کیا ایسا حاکم کافر ہو جاتا ہے یا ایسے حاکم کے خلاف نکلنا واجب ہو جاتا ہے تو یہ دوسری بات ہے اب آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ صلف صالحین میں سے ہمارے معتبر اماموں میں سے جو سابقین امام ہیں ان کا کیا موقف تھا کہ ضرورت کے وقت کیا کافروں سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں بعض علماء سلف صالحین میں سے متقدمین اور متحرین میں سے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ کافروں سے مدد لینا جائز ہے ضرورت کے وقت اور ان میں سے امام شافعی فہیب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں سے میں نے دو کا نام لیا اور بھی ہیں علماء اور متحرین میں سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو جب ان کے فتح موجود ہیں تو حکمرانوں نے ان کی طرف رجوع کر کے یہ قدم اٹھایا ہے اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ان علماء کے یہ قول ہے علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمه الله عليه المغني في تصنيف جل نمبر 13 صفہ نمبر 98 میں فرماتے ایک فصل باندا ولا یستعان بمشرک مشرك سے مدد نہیں لی جائے گی قال ابن المنذر والجوزجانی وجمعنا اهل العلم اسکول کی طرف گئے ابن المنذر گئے ہیں جوزجانی اور بعض اہل علم بھی گئے ہیں ایک جماعت اہل علم بھی گئی اسکول کے طرف کے کافر سے مدد نہیں دی جائے گی احمد ما يدل على جواز الاستعانه بهم اور امام بن حمبر سے واضح ہے کہ وہ یہ جائز سمجھتے تھے کہ حکمراں کے مشرقوں سے مدد لینا جائز ہے وہ کلام خرقی دلیہ ای غم اور خرقی جو علماء میں سے ہے ان کا بھی قول اس طرف دلالت ہے کہ ضرورت کے وقت مشرکوں سے مدد لی جا سکتی ہے دیکھیں ضرورت کے وقت حاجت کے وقت وہ مذہب الشافعی اور یہی مذہب امام شافعی کا بھی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد نمبر گیارہ اور بارہ صفحہ نمبر چار سو تین حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستہتر کی شرح میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امام نموی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ارجع فلن بمشرک تم لوٹ جاؤ میں کبھی کسی مشرک سے مدد نہیں حاصل کروں گا وقد وقت جہ حدیث دوسری روایت میں یہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلّم نے استحان بصفوان بن امیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ سے مدح حاصل کی قبل اسلام ہے اسلام سے پہلے اور یہ بھی حدیث صحیح ہے فاخذ القائف من اهل العلم بالحديث الاول على اطلاقه تو بعض اہل علم نے پہلی حدیث کو لیا جس میں الفاظ کے کسی مشرق سے مدد نہیں لینی چاہیے اور اس کو مطلقا مان لیا کہ کسی بھی مشرک سے کسی بھی وقت میں جائز نہیں ہے وقال قالش شافی اور امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ وہ اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی یہی فرمایا ان كان کافر حسن في فلمس اگر کافر ایسا ہے جو حکمت والا ہے جس کی رائے اچھی ہے اچھا مشورہ دے سکتا ہے وہ زاعت الحاج و علسطانت اور ایسی حاجت ایسی ضرورت پڑے گی مسلمانوں میں کہ اس سے مدد حاصل کی جائے استعین بھی ہی تو اس سے مدد لینا ضروری ہو جاتی ہے وہ اللہ فعق وہ اللہ <فَيكُرَة> اگر ایسا کافی نہیں ہے جس کو مدت لینے میں فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ مکرو ہے وہ حمل الحدیث اور امام شاف ان دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے دو مختلف صورتوں کو بیان کیا ہے اور تیسری بات یہاں پر میں یہ بھی بیان کروں کہ سب سے مشکل ترین وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرق سے مدد لی کوئی جانتے ہیں کب بارہ کلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے نے مشرقوں نے سزا موت کا فتویٰ دے دیا زندہ یا مردہ جو بھی لے کے آئے ایک سو اونٹ انعام میں اس مشکل ترین وقت میں اب دیکھیں سو اونٹ انعام میں ہے اور مشرق میں کبھی امانت ہوتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل ترین وقت میں ایک کافر عبداللہ بن ارقد کے نام سے کافر سے مدد لی اور اس کافر نے امانت داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا راستہ بتایا جو کافروں کو کبھی گمانے دو کے خواب میں بھی نہیں آیا اور یہ تعلیق الحجرت ہے یہ آپ دیکھ کے مکہ اور مدینہ والا جو روڈ ہے یہی راستہ تھا پیچھے سے آ کے جنوب کی طرف جا کے پھر شمال کی طرف گئے ہیں راستہ تو سیدھا تھا شمال کی طرف جانا ہے لیکن پیچھے جا کے پھر آگے آنا کسی کا گمان میں نہیں تھا تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدد لے کے ضرورت کے وقت یہ واضح کر دیا کہ دو مختلف حالتیں ہیں اور مختلف حالات میں جو علماء فیصلہ کرتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ خود عالم تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ درس ہر عالم کے لیے ان کے بعد میں جو آئیں گے آپ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ان پر عمل کریں نہ یہ کہ ایک حدیث پہ عمل کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں یہ نا ہے اب آتے جو متأخرین ہیں کیونکہ كي علامہ خرق کی کا بھی قول ہے پھر دوسرے بھی علماء کا قول ہے میں اختصار کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں و اما الاستعانه بهم فهذا يرجع الى المصلحه کافروں مشرکوں سے مدد لینا اس کی بنیاد یہ ہے کہ مصلحت کی طرف ہم واپس جائیں گے ان كان في ذلك مصلحة فلا باس اگر کافروں سے مدد لینے میں امت اسلام میں کوئی مصلحت ہے کوئی خیر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کافروں سے مدد حاصل کریں بشرف القاف من رحیم یہ بھی شرط ہے کہ ہمیں ان کے شر سے ڈرنا چاہیے بشرف انخاف یا ان امینشر من وہاں التہ اللہ اخدا وہ اللہ وہ ہمیں مدد کے لیے آئے پھر ہمیں دھوکہ دے کے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیں اور ہمیں اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے وہ الگ کا مسئلہ ہے اور اگر اس میں کوئی مصلحت نظر نہیں آتی فلا یا جز سے آنا نہیں یہ کافر کو بلاتے ہیں دوسرے ملک پر ہم جو دشمن جو داخل ہونا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتے کافر سے ملنے کے باوجود ہم اس کو روک نہیں سکتے تو پھر کافر کو بلانے کا فائدہ کیا ہے مصلحت کیا ہے پھر تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہوں لا خیر فیہم کیونکہ کافر میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں اور یہی بنیادی بات ہے اور یہ انہوں نے فرمایا ہے الباب المفتوح لقاء نمبر چھیالیس میں سوال نمبر ایک ہزار ایک سو چالیس میں یہ کیسے موجود ہے مارکیٹ میں اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وهيئه كبار العلماء في المملكه العربية السعوديه اور هيئه كبار العلماء جو مملكة السعوديه المملكه العربيه السعوديه لما تاملوا هذا جب ان انہیں اس پر فيه اور دیکھا کہ كفر کو بلانا چاہیے وعرفوا الحاله اور حالت کو أن هذا أمر ساء تو نے واضح بیان کیا یہ امر جو ہے جائز ہے الواجب استعمال ما يدفع الضرر اس وقت یہ واجب ہے کہ جو غرر ہے امت پر جو مصیبت آنے والی ہے اس کو روکا جائے ذلك اور اس میں کوئی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب وفورن بلکہ یہ واجب ہے فوری طور پر استعمال مدفع عند المسلمین بلکہ واجب ہے فوری طور پر ایسے ذریعہ کا استعمال کیا جائے جسے مسلمانوں کو اس شر سے محفوظ کیا جائے ولو بطائف من اس اگرچہ اس ضرورت کی بنیاد پر ہمیں کسی مشرک سے مدد حاصل کرنی پڑے جلد نمبر, نمبر ایک سو اٹتالیس اور دوسرا فتویٰ بھی ہے وہ فرماتے ہیں واما اماں مقرر ترین حکومت سعودی ہے اور جس وجہ سے مملك سعودہ عرب کو مجبوری ہوئی من الاخت بالاسباب الواقع من الشر کہ انہوں ان اسباب پر عمل کرتے ہوئے جو شر کرورتام کے لئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا والاستعان بقوات متعدد الاجناس من المسلمین وغیرہم کہ انہوں نے مسلمانوں سے اور غیر مسلم ممالک سے بھی مدد مانگی اس شرک روکنے کے لئے للدفاع ان البلاد تاکہ وہ اس ملک کا دفاع کر سکیں وہ حرما مسلمین اور مسلمانوں کو حرمتوں کو مسلمان کو حرمتوں کو برقرار رکھیں وصد ما سدما سدما تجا قامدوان میرا اس العراق اور اس روک تھام کے لیے آگے بڑھیں جو عراق کے حکمران نے کیا ہے فہو اجراء مصدد یہ اجراء جو بہت اچھا ہے وہ موفق و شرعن اور اس میں اللہ تعالی کی توفیق ہوگی اور یہ شرحن بھی جائز ہے وقد صدر من مجلس هيئه كبار العلماء وانا واحد منهم اور اس اس کے هم ایک فتوی ہم دے چکے ہیں ہائےت کبار العلماء اور میں بھی انہی میں سے فرمان ہے یہ بیان ما اتخذت الحكومه السعوديه في ذلك جس کی ہم ہم نے تایید کی ہے ہم سب علماء نے کہ جو کچھ مملکہ عربیہ سعودیہ قد اصابت من فعلته اور انہوں نے ثواب حاصل کیا اور ثواب یعنی صحیح خطا نہیں ثواب نہیں ثواب ثواب یعنی صحیح اور انہوں نے جو کیا اس میں ہی صحیح قدم تھا جو کچھ انہوں نے کیا یہ فتح بن باز جلد نمبر چھ صفحہ نمبر ایک سو بہتر تو <تصفح> اس غلط فہمی کا اس طریقے سے ازالہ ہوا حکمرانوں کے فم برداری ہم پر واجب نہیں یہی غلط فہمی جاری ہے ابھی کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے اور ہر ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے اپنا پیٹ بھرا اور ملک کو کنگال کر دیا اس لیے ایسے حکمران کے خلاف نکلنا اور لوگوں کو اور امت کو ان درندوں سے چھٹکارا دینا یہ ہم سب پر فرض ہے یعنی یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کیسے حکمران کے خلاف نکلو اور ان کو اس جگہ سے اتارو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بلک کو کھایا اور ہمیں اپنے حق سے محروم رکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ ضرور فرمایا ہے جیسے صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیت المال پر لگا دیا یعنی yani کسی کو نوکری دے دی آج کل یہی بھی تو ہے نا کہ حکرآن نوکری نہیں دیتے اس لیے بھی یہ بھی اسی غلط فہمی کا ایک حصہ ہے تو ایک صحابی آئے اور کہا اے اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص کو آپ نے نوکری دے دی ہے اور مجھے کچھ نہیں دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ایسے لوگ آئیں گے جو اثرہ, اثرہ دے کے اصرا کہتے ہیں کہ آپ کا جس جی چیز میں حق ہے آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ کا حق دے دیا جائے اور ایسی چیزیں دیکھو گے جس کا آپ لوگ انکار کرو گے لیکن کیا کرنا ہے صبر کرو جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی اور دوسری روایت میں سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر یا تجھ پر واجب ہے فرما برداری اچھے حالات میں اور برے حالات میں مشکل حالات میں اور آسانی کے حالات میں اور اگرچہ تم پر کسی دوسرے کو فوقیت دی جائے فوقیت حکمران کسی اور کو دے رہا ہے وہ اس کا عمل ہے اسے اپنا رب کا جواب دینا ہے جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ ہے فرما برداری کی اور مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکتیس ارے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں جلد نمبر گیارہ اور بارہ صفح نمبر چار سو اٹھائیس میں فرمائے تھے التحصار وال اختصاص کہ دنیاوی امور میں تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا کسی اور کو آپ حق دیا جائے گا کسی اور کو آپ سے بہتر کر دیا جائے گا لیکن تمہیں تم پر واجب ہے کہ تم سما برداری کرو ان حالات میں بھی اگرچہ تمہیں دنیا میں سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے اور اگرچہ تمہارا حق لے لیا جائے اور صحیح بخاری مسلم میں ایک پیاری حدیث ہے کہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو صرف اس لئے بیعت کرتے ہیں اگر ان کو کوئی فائدہ ملے کہ وہ قرآن تو کھائے رہے ان کو کنگال کر دی ہم تو کچھ نہیں ملا یہ کیوں کھا رہے ہیں سی بخار مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثتن لا يکلمهم اللہ یوم القیام ولا ينظروا الیہم ولا يمزکیهم ولا عذاب علیم اللہ تعالیٰ ماف کرے اور ہم سب کو ان بڑی مسئلتوں سے محفوظ فرمائیں تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہ ان کا تزکیہ کریں گے گناہوں سے اور ان کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے چار بڑی سے بڑی وعیدیں ہیں اور تینوں میں سے تیسرا جو ہے اور وہ شخص جس نے کسی امام کی بیعت کی صرف اسی لیے کہ وہ اسے دنیا میں سے کوئی چیز دے دے اور اگر اس دنیا میں سے اسے وہ چیز نہ حاصل ہو جو وہ چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حکمران کی کوئی بیات نہیں ہے سبحان, سبحان اللہ, اللہ. کتنے واضح الفاظ ہیں یعنی دیکھیں ہمارے نزدیک غلطی تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی وہ کھا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا اس لیے ہم نکلے ہیں قربان کے خلاف لیکن وعید دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت میں کلام نہیں کریں گے اور نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہ ان کا تزکیا کریں گے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے لا حول ولا قوت الا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 16 میں و طاعت ولات الامور واجبہ اور واجب ہے لامر لاقاعتہم کیونکہ اللہ الله نے حکم دیا ان کی فمن اطاع الله ورسوله بطاعت ولات الأمر لله فاجره على الله تو جس نے کسی حکمران کی فرم برداری کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے فأجره تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے منکھا خدم والمال اور جس نے یہ سمجھا کہ ان کی فرم برداری صرف اس وقت واجب ہے یا میں اس وقت تک نہیں فرم بردار بنوں گا ایسے حکمرانوں کا جب تک کہ وہ مجھے کچھ دے نہیں اللہ کوئی مال جب تک مجھے نہیں ملتا ہوں اگر اس شخص کو کچھ دنیا میں سے ملے تو وہ فرم بردار ہے اور اگر کچھ نہ ملے تو وہ نافرمان فرمان ہے یا نافرمانی فرمانی کرے گا فما له فی من خلاق تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ دیکھیے منہ سے کیسے نور نکلتا ہے حدیث نبو کی سواسنا بھی میں نے بیان کی ہے اور علماء نے کس طریقے سے ان حدیث مبارکہ کو سمجھا ہے اور کس طریقے سے مکمل انصاف اور عدل کرتے ہوئے اس امانت کو اس مت تک پہنچایا ہے اللہ علیہ وسلم اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرجل بايع الإمام تو اس شخص نے امام کی بیعت کی لیکن لا للدين اس نے بیعت کی اس نیت سے کہ مجھے کوئی دنیا ملے گی ولا نطاعت رب العالمین ارناہی اللہ تعالی رب العالمین کی فرما برداری کے لیے ان اعطاه من المال وفق اگر مال مل دنيا دنیا میں سے تو اپنا عہد پورا کرتا ہے بیعت کا اور فرما برداری کا لم, يف... لم يفي اور اگر وہ منع کرتا ہے تو اپنے وعدہ پورا نہیں کرتا وفا نہیں کرتا اپنے وعدے کی فیقون رج ول ایاد البلّہ یہ شخص آپ کے افاظ ہے فیقون رج ول ایاد البلا تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اور پناہ دے متبا ہو یہ شخص اپنی ہوا کی پیروی کرتا ہے غیر طب عملا ہو وہ ہدایت کے راستے کا اتباہ نہیں کرتا ولا اقا و احتملہ اور نہ اپنے ربلال کی فرم بزاری کرتا ہوں کرتا ہے بل ہوا بے عہد ہو بلکہ اس نے بیعت کی ہے اپنے ہوا نفس کے مطابق اپنے ہوا نفس کی شرح و صالحین جلد نمبر تین جلد نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو تین حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتیس کی شرحیاں اگلی غلط فہمی ہے ایسے جو حکمران ہیں ہم ان کی فرم برداری کیسے کریں یہ تو فاسق ہیں ظالم ہیں بدایتی ہیں یہاں پر میں کے جواب دوں گا بدایتی اور ظالم اسی میں انشاءاللہ کوئی باتیں آ جائیں گی کیونکہ ایک ایک سب کا لوں گا تو بہت زیادہ چلے جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ فاسق حکمران اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا فسق اس کے اپنے ذمے ہیں اس کا جواب وہ اپنے رب کو دے گا اور فاسق حکمران کو مسلمانوں کا امام نہیں بننا چاہیے جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے یعنی فاسق تو دور کی بات ہے اجمی کو بھی نہیں حبشی کو بھی نہیں لیکن غلبہ آ جائے تو پھر سب کی غلبے کی وجہ سے فرم و واجب ہو جاتی ہے اور دلی میں پہلے بیان کر چکا ہوں علماء کے اقوال بھی بیان کر چکا ہوں اس درس کے شروع میں تو اگر حاکم فاسق ہے تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ فاسق حاکم کے خلاف نکلنا خروج جو ہے فاسق حاکم کے خلاف حرام ہے شرعا جائز نہیں ہے اس پر امت کا اجماع ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عبادت بن الصامی فرضوفل عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوہ دی بلایا ہم گئے اور ہم نے بیعت کی فبائعنا ہم نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکانا فیما اخذ علینا تو جن چیزوں کی, کی بیعت ہم نے دی ویتن انبائعنا علی السمح وطایا کہ ہم نے فرما برداری پر بیعت کی فی منشطنا ومکرہینا اچھی حالات میں بری حالات میں اور اچھی حالات میں وعسرنا ویسرنا اور مشکل حالات میں اور آسانی کیا حالات وہ علینا اگرچہ ہم ہمارے اوپر کسی اور فوقیت دی جائے پھر بھی ہم نے فن برداری کرنی ہے وہ اللہ اور اس کی بھی ہم نے بیعت کی ہے کہ اس امر خلافت کی ملازمت ہم کبھی نہیں کریں گے جہاں پر ہوگی وہاں پر ہم اپنا سر خم کر کے تسلیم کر کے بیعت کر لیں گے یعنی یہ سر خم کرنے کی بات میری تفصیل ہے کا لفظ نہیں ہے قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہان اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں اللہ یہ کہ تم دیکھو کفر بواح واضح اور ظاہر دکم من اللہ فی برہان جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے برحان کہتے ہیں واضح دلیل کو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پچپن اور صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو اڑتالیس تو یہ جو حدیث ہے اس کے ظاہر میں یہ ہے کہ اگر کفر نہیں ہے اگر, اگر کفر ہے یعنی خروج کی ایک راستہ دکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کفر ہو جو واضح ہو جس کے پاس دلیل بھی ہو اور تم نے دیکھا بھی ہو سنو سن پہ نہیں تب تو, تو تم نکلو لیکن نکلنے کے شروع پہلے درست میں بیان کرجھ کو اب جو کرنے کے چار پانچ اور بھی شرطیں ہیں یہاں پر فص کا لفظ نہیں ہے یہ روایت سے بخار مسلم کی ہے لیکن جو لوگ کہتے کہ فاسق ہو پر نکلنا ضروری ہے وہ ایک روایت اس سے ملتی جلتی بیان کرتے ہیں یہاں پر کفر کا لفظ ہے وہاں پر معصیت کا لفظ ہے ابن حبان نے اس روایت کو اس طریقے سے بیان کیا صدر عباد بن سامت راوی ہیں لفظ یہ ہے اللہ انترو اللہ بواہن اللہ یہ کہ تم معصیت دیکھو کفر کا لفظ نہیں یہاں پہ معصیت دیکھو جو واضح ہو تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہاں پر معصیت ہے تو معصیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکلو انہیں کرنے کے ہمیں اجازت دی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس دلیل سے کوئی حجت نہیں بنتی آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو دلیل بنا کر حکمان وقت کے خلاف آپ نکلیں وجوہات نمبر ایک سہین کا لفظ جو ہے اسمه بصر بن سعيد عن جناده بن أبي أميه عن عبادة بن الصامت مرفوعا لفظ كفر مبواحا اور یہ حديث زيادة صحيحة جو ابن الحبان کے طريق سي آئيه کیونکه ابن الحبان كترس حيان بالنظر عن جناده هي. اور بصر جوه وحيان سي زيادة ثقة هي محدثين كانت ديك دوسري بعد لفظ معصية جوه كيف كفر معصية نهي كيف خياله کفر معاسیت ہے کہ نہیں تو دونوں حدیث میں تعارض ہے ہی نہیں میرے بھائیوں ایک حدیث دوسری کی شرح کر رہی ہے ابن حبان کی روایت معاشیت کا لفظ ہے اور سیب بخاری کی روایت میں کفر کا لفظ ہے تو وہ معاشیت جو کفر ہے وہ ہی ہے ایک ہی راستہ نکلنے کا حکمران کے خلاف تو دونوں روایتیں صحیح ہیں روایت ابن حبان کی بھی صحیح ہے لیکن اگر ہم پہلے میں نے یہ بیان کیا کہ اگر ترجیح دی جائے تو سیب بخاری کی روایت زیادہ راج ہے اگر ہم دونوں کو ملا بھی لیں تو ملنے سے بھی آپ کی مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ کفر بھی معصیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ معصیت ایک حدیث میں دوسری میں کفر ہے تو تار نہیں ہے میرے بھائیوں یہ ایک روایت دوسری کی شرح کر رہی ہے اور وضاحت کر رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے جو پہلی حدیث ہے جس میں کفر کا لفظ ہے اس کا سیاق اور ماسیت کے سواپ میں تھوڑا سا فرق ہے حدیث کے سیاق میں جس میں کفر بواح کا لفظ ہے وہ سوال کے جواب میں آیا ہے کہ سوال میں ہم کب نکلیں جواب میں جب تم کفر بواح دیکھو لیکن معصیت کا لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے سوال جواب کی شکل میں نہیں بلکہ ایک تقریر کی شکل میں کسی کو ثابت کرنے کی شکل میں کہ ایسے حکران کی فرم برداری نہ کرو معصیت میں جس کو دوسری بات بھی موجود ہے کہ آپ حکمران کی فرم برداری کرو اِل یہ کہ تمہیں معصیت کا حکم دے تو جب معصیت کی بات ہے تو معصیت میں حکمران کی کوئی فرم برداری نہیں کریں گے یہ تو متفق بات ہے پہلے بھی ہم بینک کرتے تفصیل سے اس بات کو تو ان تین وجوہات سے آپ کی دلیل جو ہے وہ دلیل نہیں بنتی بلکہ غلط فہمی ہے اور مزید اس کے لیے باقی کچھ اقوال ہیں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اس میں بوتل میں بھی منطوق ہے دوسرے کا مفہوم ہے کس کو فوقیت دی جائے گی یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے جو اہم بات ہی میں نے بیان کر دی ہے اگر کسی نے مزید اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو فتح الباری جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر گیارہ میں اس لمبی بحث کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس میں کافی فائدہ ہو جائے گا اگلی غلط فہمی ہے لمبی ہے ٹائم کتنا ہوا یہ حکمران کافر ہو چکے ہیں اور اس کی ایک دو تین چار پانچ وجوہات ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ شاء کرتے ہیں کہ میں سارے بیان نہیں کر سکوں گا تو اگلے درس میں انشاءاللہ ایک بڑی غلط فہمی رہ گئی ہے ان غلط فہموں کے ساتھ یہ حکمران کافر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے نواق اسلام کا احتکاب کیا کہ کافروں کے ساتھ ملکل مسلمانوں کے خلاف جنگ کی نمبر دو کافروں سے دوستی کرتے ہیں نمبر تین جہاد کو ختم کر دیا بلکہ جہاد کو دہشت گردی بنا دیا بلکہ مجاہدین کو جیڑوں میں بند کیا ہوا ہے اور اس لیے بھی کافر ہیں کیونکہ انہوں نے سود کو عام کر دیا ہے اور سود کی حمایت کرتے ہیں اور پانچویں غلط فہم یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کو فرض کر دیا ہے زکوات کی بات نہیں کرتے جو رکن اسلام ہے اس کی پرواہ نہیں ہے حکمرانوں کو آج کے حکمرانوں کو لیکن ٹیکس کو فرض کر دیا ہے لوگوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا خل الجنا صاحب مکس کہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جو ٹیکس فرض کرتا ہے, لگاتا ہے لوگوں پر اسے ابو ابود احمد نے روایت کیا اس غلط فہمی کا جواب ان غلط فہمی ایک اور بھی آخر غلط فہمی ہے کہ امت میں تو صرف ایک خلیفہ ہم نے سنا ہے ہمیشہ سے یہ دوسرے خلیفہ کیسے آئے اب امت میں کتنی خ... آ... حکمران ہیں خلیفہ تو ہم ایک ہی صرف جانتے ہیں اس کے جواب میں پہلے ہی غلط فہمی بیان کر چکا ہوں لیکن اس کی وضاحت میں اگلے درس میں انشاءاللہ کروں گا کہ خلافہ امویہ کے ٹوٹنے کے بعد امویہ سن ایک سو بتیس ہجری میں جب خلافہ امویہ ٹوٹی ہے خلاف عباسیہ آئی ہے اس وقت سے دو ملک بنے ہیں ایک عباسیوں کا تھا مشرق میں اور اندلس میں الرحمن داخل جو اموی تھے انہوں نے بیعت نہیں کی اپنا ملک بنا لیا اور عباسیوں نے بڑی کوشش کی ابو جعفر منصور نے فوج بھیجے فوجی دستویز جنگ کی اور اتنی شدید جنگ ہوئی الرحمن داخل کو فتح ملی اس جنگ میں اور اس نے سارے فوجوں کو سر قلم کر کے حج کے موقع پر توفیق کے طور پر بھیج دیا ابو جعفر منصور خلیفہ کو اس کی تفصیل درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علمف اور صح کی توفیق قطع فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے رب وسلم وصلى الله وسلم بارك يبينا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه